روض الله سبحانه وتعالى صحر و بحضة نعيشة سبن امرحان الانجلي قال اخبرنا امت الرجاء قال اخبرنا محمد رمضان عنهم منبئنا و سميع بغره الاقل و رسول الله سبحانه وتعالى صحر و قال رسول الله سبحانه وتعالى صحر و قال رجل من اجرمات مالراتيه بغره الاقل و قال افسان و زراتن لا دين بعد تجمع مخارمان اتكي اول حديث شيخ ندیس نور اللهم ارقدوهو تي كتاب الوضوش و او مزاح فهي سيرت باين خبر ا بات امن صرف ہی جو ترجمے غرض ذکر کہ مشکل سے بدی کر کہ مذاہب جی نہواری بھی کرو مساحب حواری تارتے مقاون نا منوال اگ بدل کر منوال سبق بدلو نہ آتن بروس آتن جگہ تو ہو رہی ربت امام بخاری صحاد ہو رہی ارتباب بہروستار سے اقتباسی تراجی کم مشہور خلاف خود بخاری ان بخاری ذکر کی جتنے مقام کی تھی لیکن ترتیبی شروع کر دیا مطلب تحتیب روانی پہلے طریقے سے بابا کے ذکر اجمارن اور ذکر کریمہ کریماس تفصیل شروع اور تفصیل کے لاون فرضیت سکی گئی حسن داری. ذکر رضو اجمار او ذکر رایات کریمہ بھائی کی اس تفصیل شروع تفصیل کے لاول حکم الفرضیت اور مقصود جو مقصود نباب سجے فرضیت رضو لاتبرسلاً بغیر تحریر مانا سزا قبول مرادیاحت لاتبر سلاطن بغیر تحریرین لا من حاد متن سنت نہیں تھا حدیث دا اور سنان شروع کہ کی کی قبول مجھے قبول السابئی بل تبول الفراوی قبول صاحبہ شیخ واہ پہ آنتی حت مرزا رب کار دا سے رکنے اور ترتبی شیخ واقع حرزا رب جو ترتب حاضر کرا جی بنے گے بل قبول براب نے کون مستجمال شرائط اور ارکان مراد نہ قبول تو مانچ نہیں آیا مرادیات کرینا پر چلتے قبول امرا قبول اس قبول فراغ مراد خیا کر سیکھی ہو سرا چگن مارڈی کی شروع مارکی کی ماضی کی شہیدر کی مارا تو فراسل او دا او قبول براثر مراد خیاتا سے قبول کو مارا دو مراد کو سیاحت بغیر اداسن امنگل دفاع سرف علی کی جگہ کرے ہوا جنیام امام علیہ القضا <سؤال> امام شاطر احمد نے مختلف دی کل احاف وعلیکم سنور ذکر صحب الح الحال محال فی الحال اور یا صحب رح القضا فی الحال صحیح رح الآ فی الحال محالم مسابیہ شدید تشمیب المسلیم کے الحجاج بیمار ہوا روزا پھول جیل یہ تو شب سائل تصویر حجاج تصویر سالین ثابت نے تصویر کی چانو پال افال مارکیس مسکرا فیوزر عتیش کیبا ہم <سلام> نبے رسول اللہ لا مہاراجی مارا باداشیشی نہ من دا چاہی ہت چودس اور ماں باپ در مخالف ہی کرنا چود کری بے قبول ماں باپ در سے مخالف ہی بنا ف تعلق کرا تو بھروسے جاگو جاگر فاراشی مارا بداشی نہ کبھی مون دارا چاچے ادس ہشی حد تک کے لیے مطابق ماں باپ مخالفی نے قبول دور دوری کے بعد سرد کی متعلق بدی سلاد خود اب اگر مطلق دے رہا تو بولو سے مطلب دے لو قید نہیں موم چا کی آغا چائے مند دا کالا قبیلی دی منداہ چاچے میں انہاں نے شیویت عام دے نصیب کم کرو ہتہ آغامون آغامون سر کڑی دی آوا قبول قبول دی حاسم اور دعوس دے بعد کی کم وشی دا کبھی قبول دی ددی جہتا فدی بولتاں شمالا دا جو مومضلہ جب بیودہ صحیح با نشیبی دی نماز نا میقبول لب قبر روز نہ بعد ہوگی تو بولو متک با لب کبھی من داغ سڑی حضر محتمن حرص یادو سہید حضرت محتما صد حدث منشن سال عرب کی حادث و کرام فوز عرب رام حضرت اطلاع کا قسم کی مقابل تہارتھی دار حدت اطلاع پنا کرام کبھی کلام کیلام کلام ہے کلا میں کبھی مہاورت جو غلط رو کی ناکار ایسے مہاورا کلا اطلاق کبھی ہمرا جی ہندو کلاس وال مل ہدسا ہدساخان کلا میں کبھی نہ دمراہ وساؤں اور صلوات اندیشکار حدث शिवाजी داد مجھ کو بات حدث فضیلت بولی گئی انداد نہ تاطیب ادبار عام میں اغلب سے یہ ہوتی ہے تاطیب ادبار دار عام میں عام اثر لگا کل تاطیب جی کی مهمت ذکر کے سے تعبا